الله السميل العليم من الشيطان الرجيم من همزيه وونفخه وونفي <سلام> يا أيه الذين آمن قذا ق إلى طلا فرصِل ووجَكم وائيدكمم إلى المرافق ومصفح برؤوسكمم وَرج لاكمم إلى القعدين وإن ق جنبًا فطة خ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 یا ایوہ اللہ دینہ آما نو ایو لوگو جو ایمان لائے ہو ادا کم تم الاسالاتی جب تم نماز کے لیے اٹھو فوصلو وجوہ کم تو اپنے چہروں کو دھو لو و عیدیا کم اور اپنے ہاتھوں کو ال المرافی کی کوہنیوں سمیت تک غم سک و روسی اور اپنے سروں کا مسح کر لو وہ ارجولا کم ال القابین اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھولو وہ ان کم تم جنوب اور اگر تم جنابت کی حادت میں ہو, جنبی ہو تو اچھی طرح سے غسل کر لو تم اگر تم بیمار ہو او الا سفر ان یا سفر پر ہو او جاحد من منکم من یا تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے آیا ہو او لام السا یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو فلم تجدو ماغن پھر تم پانی نہ پاؤ فتیممو سعیدن طیبا تو تم پاکیزہ مٹی کا قصد کرو فمسخو بی وجوہکم و ایدیکم منہو تو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسا کر لو ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا والاکین یرید لیطہیراکم اور لیکن وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے ول یتیم نعمته علیکم ور تاکہ وہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے حکم دیا تھا اوفو بالعقود کو عقد عہد و پیمان جو ہیں وہ پورے کو پھر اس کے تحت اللہ نے حلال و حرام کی تفصیل بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی اب اس آیت میں تیمم اور وضو کے احکام اللہ سبحانہ ہوا تھا ذکر کر رہے یہ وضو اور تیمم کے احکام جو اس آیت میں ذکر ہیں یہ اوق میں سے بھی ہیں اقوت میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے اور اسی طرح کیونکہ اس میں اللہ تعالی نے سہولت رکھی ہے تو سہولت کے اعتبار سے یہ اتمام نعمت میں سے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے تو اس آیت میں پہلے تو اللہ سبحانہ ہوا نے نماز کے لیے وضو کا حکم دیا وضو اگر نہ ہو تو نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تہارت یعنی وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا اور اگر وضو ہو پہلے پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے تو وزو کر لے یہ مستحب ہے بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وزو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھی ہیں جس طرح کے سعید مسلم وغیرہ کے اندر وضاحت موجود ہے تو ایک ہی اردو سے ایک سے زائد نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں لیکن اگر کوئی ہر نماز کے ساتھ وضو کرے تو یہ مستحب ہے اچھا کام ہے اور وضو کے لیے سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے انال و بنی یاد اعمال کا دور نیتوں پر ہے اگر کوئی مطلب ہے کہ اٹھے اور ہاتھ دھوئے چہرہ دھوئے کولی وغیرہ کرے ناک میں جھاڑ لے اور وضو کی نیت سے نہیں اور پھر اس کی نیت بن جائے کہ چلو آدھا اس وضو تو میرا ہو ہی گیا ہے تو وضو ہی کرنا تو یہ وضو نہیں ہوگا وضو کی نیت سے اس کو یہ سارے اعمال سر انجام دینے والنی یاد اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ایجاد تم فبد او بایاں جب تم وضو کرو تو دائیں طرف سے وضو کا آغاز کرو یعنی پہلے دایا عزو اس کے بعد بایاں یہ ترتیب سارے وضو میں رکھنی ہے تو اس کا بھی حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیم. عام طور پر کہتے ہیں نا کہ وضو کے اتنے فرض ہیں اور غسل کے اتنے فرض ہیں حقیقت یہ ہے کہ وضو سارے کا سارا ہی فرض ہے کیونکہ اللہ تعالی کا حکم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرضیت پر دلالت کرتا ہے اب نیت کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا <نیات> نیت کرنا بھی ضروری ہے مگر نہ نہیں ہوگا فرضیت کی دلی ہے اسی طرح دائیں طرف سے آزاد کرنے کا بھی حکم دیا کہ دائیں طرف سے آزاد کرو پھر جامع ترمدی کے اندر حدیث آتی ہے اس کا وزو نہیں جس نے اس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا تو بسم اللہ پڑھنا بھی فرض ہے عمدہ وزو کی نیت کرے دل میں ارادہ کرے وضو کرنے کا بسم اللہ پڑے اور دائیں طرف سے آرام کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے جب تم میں سے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو کسی پانی کے برتن میں داخل نہ کرے حتیٰ کہ اس کو تین بار ہو لے تو ان بات اتنی دور ہو کیونکہ اس کو کوئی پتہ نہیں کہ آپ اس کا ہاتھ کہاں گزار پا رہا ہے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے پھر حکم دیا ہے کرے تو کلی کر وسطن شق ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو اوپر کھینچ وسطن فرق اور ناک کی ہوا کے ذریعے پھر پانی کو نکال ایک ادا میں آتا ہے مد مد وستن شف و ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغار اللہ سا ہاں اگر روزے کی حالت میں ہو تو پھر تھوڑا سا ہی اوپر چڑھاؤ پھر نہیں زیادہ چڑھا اور اگر روزہ نہیں ہو تو پھر خوب اچھی طرح سے چڑھاؤ اچھی طرح سے چڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ اتنا ہی چڑھا دے کہ اس کو گوتا آ جائے یہ کام بھی نہیں کرنا عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا بزرگوں کو, کو وہ کہتے ہیں کہ ناک کی ہڈی تک پانی جانا چاہیے تو جو ہے نا حکم بال استنشا یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کا انہوں نے ایک سادہ سا مفہوم نکالا ہے کہ ناک کی ہڈی تک پانی چلا جائے تو یہ مبالغہ شمار ہو جائے گا صرف ناک کے ساتھ پانی لگا کے چھوڑ دینا یہ استنشاط نہیں ہے استنشا کیا ہے ناک کی ہوا سے پانی کو ذرا اوپر کھینچے اور اگر روزہ نہیں ہے تو ذرا تھوڑا سا زیادہ اوپر کو کھینچے اور اس دن سار کیا ہے ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو پھر بہر بھی نکالیں اب جس کو تو نظرہ جو کام ہوتا ہے وہ تو ناک جھاڑ لیتا ہے اور جس کو نہیں اس کو پرواہی کوئی نہیں وہ تو میں ہلکا ہم ناک کے ساتھ لگایا اور چھوڑ دیا نہ اس نہ اس نہ اس, نہ اس, نہ اس میں مبالگا کچھ نہیں اور یہ حکم دیا وسطن شرک بالک فلستن شاخ نیت کرنا بھی فرض بسم اللہ پڑھنا بھی فرض کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا اور ناک کی ہوا سے پانی کو پہر نکالنا پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فوسر وجوہ تو میرا سرا تھی نماز کی طرف اٹھو تو چہروں کو دھو لو اب یہ جو سارا کام ہے نا کولی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اچھی طرح پھر ناک کو جھاڑنا یہ فوسل وجوہ کم کے حکم میں شامل ہے چہرہ دھونے کا حکم ہے نا وجہ وجہ چہرہ اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ مواجہ ہوتا ہے سامنا ہوتا ہے تو بندہ جب دوسرے بندے کا سامنا کرتا ہے تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے اس میں داڑھی بھی داڑھی کا خلال بھی فکسلو وجوہا کم کے حکم کے اندر شامل ہے کلی کرنا بندہ بولتا ہے تو منہ اس کا کھلتا ہے اسی طرح ناک یہ یہ ساری چیزیں مواجہہ کے اندر شامل ہوتی تو فکسلو وجوہ کم کے مرنے میں ہی یہ ساری چیزیں شامل تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بارہ کھول کر لیا اور چہرہ دھویا اور اس کے بعد ایک چلو میں پانی لیا فلاحی اپنی تھوڑی کے نیچے داخل کیا بھی اس کے ساتھ داڑھی کا خلال کیا اور کہا ہاتھ آمارا ربی جل مجھے میرے رب اجزا جل نے اس طرح کرنے کا حکم دیا تو داڑھی کا خلال کرنا رب ازا وا جال کا حکم ہے تو داڑھی کا کھلاڑ کرنا بھی فرض پھر وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تاک اب کوہنیوں تک سے کوئی سمجھ سکتا کہ کونی سے نیچے نیچے مدد ہو گئی کونی تاک جو کہا ہے تو یہ سمجھنے اچھی طرح عربی زبان میں لفظ یاد یہاں سے لے کے ہاتھ کی انگلی سے لے کے یہ کندھے کا اس سارے کو یاد کہتے ہیں پھر اس یاد کے مختلف حصے ہیں یہ کاف ہتھیلی اس کو کہتے ہیں کف یہ جو جو جوڑ ہے اس کو کہتے ہیں رسو رو پھر اس جوڑ سے لے کے کوہنی تک کا حصہ اس کو کہتے ہیں ساحل اور کوہنی کو کہتے ہیں مرفق اس کی جمع مرافق کوہنی سے لے کے کنٹھے تک کا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں آزود یہ ید کے سارے حصے ہیں یعنی کہ لفظ ید بولانا وہ ای دیا اپنے ہاتھوں کو دھو لو اگر لفظ علد المرافق نہ بولا جاتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہاتھ کندھے تک دھونے پڑتے اب لفظ المرافق بول کر حد بندی کی ہے تو اصول یہ ہے کہ جب جو حد مقرر کی گئی ہے جو حد مقرر کی گئی ہے وہ پچھلے کی جس چیز کی حد بندی کی جا رہی ہے اسی کی جنس میں سے ہوگی تو پھر کے اوپر بھی وہی حکم لگے گا جو پچھلے حصے پر حکم لگا ہے پچھلے حصے پر کیا حکم لگا ہے؟ دھونے کا تو اب کوہنی بھی چونکہ جو ہے یہ اسی یاد کا ہی حصہ ہے ایک ہی جنس ہے تو لہذا یہ بھی دھونے کے اندر شامل ہو جائے گی جنس ایک ہے <coughs> اگر جنس مختلف ہوتی تو پھر یہ دھونے کے حکم میں شامل نہ ہوتی دوسری بات حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہنیوں سمیت بادوں دھوتے ادارہ علا بر فا کوہنیوں پر پانی کو گھماتے پھر حکم دیا اپنے مبالغہ کرنے کا زیادہ سے زیادہ دھونے کا کونے سے اوپر تک بھی دھویا جا سکتا ہے وم سہ کم اپنے سروں کا مسح کر لو سر کا مسا کرنے کا حکم ہے عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سر کے تھوڑے سے حصے کا مسا کر لیں مسا ہو جائے گا کوئی کہتا ہے تین بال کوئی کہتا ہے تین انگلیاں کوئی کہتا ہے چپا چار انگلیاں سر کا چوتھا حصہ مختلف لوگوں کی مختلف باتیں اتنا کر لو تو کافی حالانکہ اللہ تعالی نے یہ تو نہیں کہا وم ساہو بھی باویر اوسی اپنے سر کے کچھ حصے کا مسا کر لو یہ تو نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے وم ساہو اپنے سروں کا مسح کرو تو جس چیز کو آپ سر کہتے ہیں نا اس کا مسح ہے اور پورے سر کا مسح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سر کے کچھ حصے کا مسا کیا ہاں آپ نے پگڑی باندھی ہوئی تھی سر پہ ایسے آگے سے سر تھوڑا سا ننگا تھا پیچھے پگڑی تو آپ نے کیا کیا جتنا کا سر ننگا ہے اس پر مسا کیا اور باقی پگڑی کے اوپر مسا کیا تو پگڑی پر مسا کیا اور جتنا سر ننگا تھا اس کے اوپر بھی مسا کیا یہ تو بڑی واضح دلیل ہے کہ سر کے کچھ حصے کا مسا کفایت نہیں کرتا وغیرہ اتنا تو کر لیتے پگڑی پہ مسا کرنے کی کیا ضرورت تھی پگڑی کے ساتھ پورا سر ڈھانپا ہوا ہو تو پورے سر کے اوپر سے مسا کرے پگڑی کے اوپر سر پہ لیا ہوا تو اس کے اوپر سے پورے سر کا مسا کر اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ بڑے پف شف بنا کے آئے ہوتے ہیں جی ہیئر اسٹائل کہیں بگڑ نہ جائے خراب نہ ہو جائے وہ نا بڑے احتیاط کے ساتھ سر کا مسا کر بلند ہے سر کا مسا کرنا وہ سر کی چوٹی کا تو مسا کر لیتے ہیں اور یہ جو سائڈ ہے اطراف یہ بھی تو سر کا حصہ ہے سر ہمیشہ سر کو جہاں سے سر شروع ہوتا ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ دیں دونوں ہاتھوں کو آگے لے جائیں سر کے اختتام تک پھر وہاں سے دونوں ہاتھوں کو واپس لے کے ہیں جہاں سے شروع کیا یہ ہے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کا مسا کا پورے سر کا اور فرمایا الزن نے مین رس کان بھی سر میں سے تو کانوں کا بھی مسا کیا جائے گا تو کان کا مسا بھی ایسے کریں کہ پورے کان کا بس وہ دگڑ بگڑ نہیں کرنا تھوڑا سا کان کو ہاتھ لگایا اور چار مسا اٹھا یہ کام ہے پورے کان کا اطمینان تسلی کے ساتھ مسا ہے کان کی لو سے شروع کریں اور یہ راستے بنے ہوئے پر انگلی کو آرام سے گھماتے گھماتے سوراخ میں لے جائیں انگلی کو سوراخ سے نکالنا نہیں نکال بغیر پیچھے سے انگوٹھے کو گھما دے تاکہ اندر انگلی بھی کان کے سوراخ میں بھی گھومیں اور سوراخ بھی مکمل طور پہ مسے کی زد میں آ جائے پورے سر کا مسا ہے پورے کانوں کا مسا ہے وہ مساخر اوسی کو وہ ارجولا کم ال کا بین اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹکنو اب رجل کا جو لفظ ہے نا یہ پاؤں کی انگلی سے لے کے اور یہ کوہلے تک یہ ساری رجلوں میں ٹان یہ ٹکنے تک جو نیچے نیچے ہے ٹکنے سے نیچے حصہ اس کو کہتے ہیں قدم ٹکنے کو کام کہتے ہیں پھر ٹکنے سے لے کے گھٹنے تک جو حصہ اس کو کہتے ہیں پنڈلی سات ساپ اور گٹنے کو کہتے ہیں رکبہ گٹنے سے لے کے آگے جو ہے ران اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں فاخز فاخ فاخ رکبہ ساپ کاٹ اور قدم کے مجموعے کا نام ہے رجم تو کہا ہے وہ ارجوا کم تو ٹخنو سمیت دھونا یہ فرض ہے اس سے اوپر پی تک لے جائیں تو بھی ٹھیک ہے ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہی مسلم میں ہے انہوں نے وضو کیا تو کہنیوں سے اوپر تک بازود ہوئے اور پنڈلی تک پاؤں دھوئے اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے <تصفح> اچھا یہاں پہ ہماری قراءت میں ہے وہ ارجولا کم کا اپنے پاؤں کو دھو لو ٹکھنو سمیت ارجولا لام پر زبر اچھا لام پر زبر کے ساتھ ساتھ لام پر زیر بھی ثابت ہے وہ ارجولی کم ارجولی تو ارجولی پڑیں گے تو معنی کیا بن جائے گا غم سہو بے روسی کا اپنے سروں کا مسا کرو اور پاؤں کا مسا کرو ٹخنوں تا کرو پاؤں کا مسا کب کرنا یہ تو شریعت نے وضاحت کرنی ہے نا اس کی مسے کا حکم بھی ہے اور دھونے کا بھی ہے دھونا کب ہے جب پاؤں نکے ہو مسا کب کرنا ہے جب وزو کی حالت میں موزے یا جرابیں وغیرہ پاؤں پر پہنی ہو تو پھر ارجولی کو مل پھر پاؤں پر مسا کرنا ہے ٹخ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاؤں ننگا ہو تو تب بھی اس کے اوپر مسا ہی کرتے ہیں ننگے پاؤں پر بھی مسا کرنے والی یہ ایک قوم پائی جاتی ہے تو احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ننگا ہوتا تو آپ اس کو دھوتے تھے مسا نہیں کرتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرواتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے پھر آپ نے ہمیں پا لیا پیچھے رہ گئے لیکن مل گئے ہمارے ساتھ نماز کا وقت ہو گیا تھا ہم وضو کر رہے تھے اور جلدی میں اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے پاؤں پہ پھیر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور بلند آواز سے تین مرتبہ فرمایا وَيْرٌ مِنَ <النَّار> ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی وعید ہے تو ہاتھ گیلا کر کے وہ کیا کر رہے تھے پاؤں پر پھیر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کر دی تو اسے واضح پتا چلتا ہے کہ پاؤں اگر نگا ہو تو پھر اس پر مسا نہیں ہے بلکہ اس کو دھونا پڑے گا ہاں جرابے یا موزے پہنے ہوں تو پھر ٹھیک ہے پھر مسا کرنا پھر دھونا نہیں ہے جرابے یا موزے پہنے ہوں گرو کی حالت میں پہنے ہوں تو پھر اب جرابوں سمیت پاؤں کو دھونا شروع کر دیں یہ کام نہیں کرنا پھر ارجولی ہوں پھر مسا اور پھر جب ہاتھ دھونے ہیں کولیوں سمیت اور پاؤں دھونے ہاتھوں پاؤں کی اگلیوں کا کھلال بھی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ادا تبدا فخل و رج رہی کا وہ کرے تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کر حکم دیا تو یہ بھی فرض اب گنے کتنے فرائد ہو گئے ہیں کدھر رہ گئے چار پھر وضو میں ترتیب بھی ضروری ہے بالترتیب ترتیب اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جس ترتیب سے ذکر کیا اسی ترتیب سے وضو کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ابدا او بدا بادہ اللہ وہاں سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا چاہے وہ سخا مربادی سعی ہو چاہے وضو ہو چاہے کوئی بھی کام ہو ابدا ہو بھی ماں اللہ ہو بھی تو ترتیب لازم اور ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی ترتیب کے ساتھ وضو کیا ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کیا کچھ لوگ کہتے ہیں نا خیر ہے اگے پیچھے ہو جائے تو کوئی بات نہیں نئی بات ہے نبی کی سنت اور طریقے کی مخالفت ہے فلیہ درندہ دینا یہ خالف ہی جو لوگ نبی کے امر کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈریں کہیں وہ سیبہ ہم کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا عذاب عدیم میں مبتلا نہ ہو جائیں کوئی معمولی بات نہیں ہے تو آزائے بزو کو کم از کم ایک مرتبہ دھونا اور زیادہ سے زیادہ تین بار دھونا ثابت ہے تین سے زیادہ مرتبہ ہونا یہ جائز نہیں درست نہیں یہ تو ہے وضو کا طریقہ پھر فرمایا گا ان کن تم مربا او الا سفارن او جاحد من کم منل آ جب تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی آدمی وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے او لامستم النسا آ تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو تو فلنگ تری دو نہ پانی ہے اب نہ غسر کے لیے نہ تو اب کیا کرنا فرمایا فتح ممو سعید پاکیزہ مٹی کا قصد کرو تو اسی سے کم و عیدی کم اس مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مساح ہو اس کی تفصیل پیچھے صورت نسا میں وہ آپ کو بتائی تھی تیمم کے حوالے سے کہ سعید کہتے ہیں ڈسٹ کو ڈسٹ گرد و غبار والی مٹی جو ہوا میں اڑتی ہے اس کو کہتے ہیں سعید تو تیمم کرنا ہے سعید طیب سے پاکیزہ گرد و غبار والی مٹی سے کئی لوگوں نے وہ مٹی کا ڈھیلا رکھا ہوتا ہے تیر من کرنے کے لیے وہ نہیں چاہیے کیا چاہیے تینوں کے لیے گرد و ہار والی مٹی جو آپ کو دیوار پہ ہاتھ مارنے سے بھی مل جائے گی اور ادھر اس کے اندر سے بھی نکلتی ہے یہ ہے شریر جو اڑتی ہے اس کے ساتھ اور یہ ہر جگہ پر دستیاب ہوتی ہے ہوا اس کو اڑا کے بڑی بڑی دور لے جاتی ہے تو بہرحال یہ جو آیت ہے غذبۂ مریسی سیر غذب مریسی میم را یا سین پھر یا اور پھر آئی مرئی سیع، یہ پانچ یا چھ ہجری کو ہوا تھا غضبے سے واپس آ رہے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کی وجہ سے بھی اللہ نے بڑی برکتیں ہار ہی گم ہو جاتا تھا. اور مزے کی بات ہے ہار اپنا بھی نہیں تھا فات اپنا سیدہ اسما بن ابی بکر رضی اللہ تعالی سے ادھار لیا ہوا تھا اور تھا کدھر اونٹ کے نیچے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا پتہ نہیں کدھر گیا وہ اونٹ بٹھایا ہوا تھا اپنے اونٹ کے نیچے ہی ہار ہے اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابو بکر کی بیٹی نے ہمیں اسی ایسی جگہ پہ روک دیا ہے جہاں پہ پانی بھی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا سیدہ عشق رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے اور سو رہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ باپ تھے آخر